وعلی آلکا و یا نور اللہ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ نے جو ہمیں کالز ریکارڈ کروائی ہیں ان کالز کو اور ان کی تعبیروں کو شامل کیا جاتا ہے اس سے پہلے سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت فرمائی ہے چنانچہ حضور پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک وسلم محترم و پیارے اسلامی بھائیوں خواب کے بارے میں علماء معبرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی چند قسمیں ہیں ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں ڈرانے کے لیے شیطان انسان کا چونکہ دشمن ہے اسے خوف میں مبتلا کرنے کے لیے ڈرانے کے لیے وہ خواب دکھاتا ہے اور بعض خواب وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیریں بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواب میں دیکھا جاتا ہے بیائی ہی بالکل ویسا ہی چند دنوں کے بعد معاملہ ہو جاتا ہے یہ خواب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہ سلاط والسلام کو جب نمرود نے جو کہ کافر بادشاہ تھا اس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام کو آگ میں ڈالا مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا گلے گلزار بنا دیا ایک باغ بنا دیا تو جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علاء نبینہ علیہ سلاۃ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا ابھی ڈالا نہیں تھا ان دنوں نمرود نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام ایک سر سب باغ میں گھوم رہے ہیں اور بہترین قسم کا باغ ہے جس میں نہریں رواں ہیں اور ایسے باغ میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام سیر فرما رہے ہیں وہاں پر آرام فرما رہے ہیں وہاں پر آپ چل پھر رہے ہیں یہ خواب نمرود نے دیکھا اور کچھ دنوں کے بعد اس کی تعبیر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ظاہر فرمائی کہ جب نمرود نے اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو منجی کے ذریعے آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کے لیے وہ آگ, آگ نہ رہی بلکہ ایک سر سبز باغ بن گئی وہ کہ آپ باغ میں بیٹھے ہیں اور یہ معاملہ خود نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا اس کے کچھ دنوں کے بعد اپنے محل میں سے کھڑے ہو کر محل کی چھت پر کھڑے ہو کر اس نے بلندی سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلاطلام آگ کے درمیان بالکل پرسکون بیٹھے ہیں اور ایک اور شخص بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے جو آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کو انسیت پہنچا رہا ہے تو یوں بسا خواب کی تعبیر بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہے اسی طرح فرعن نے خواب دیکھا حضرت موسا علیہ السلاط السلام کو بڑی تکالیف دیا کرتا تھا نے کیا خواب دیکھا فرعون نے یہ دیکھا کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی اس کا پورا ایک مجمع اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ فرعون کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بلاخر حضرت موس علیہ سلاۃ السلام کے تعاقب میں پیچھے نکلا اور سمندر میں غرق کر دیا گیا اس کو فرعون کو یہ خواب پہلے دکھایا گیا مگر اس کے باوجود اس نے اس خواب پر توجہ نہ دی اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا اس لیے کہ اس کی قسمت میں نہیں تھا اور خواب کی تعبیر بالکل صاف اور واضح طور پر ظاہر ہوئی تو آپ کو آج کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات خواب جیسا دیکھا جاتا ہے تعبیر بالکل ویسی ہی ظاہر ہو جاتی ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ خواب جیسا دیکھا جاتا ہے تعبیر اس کے برعکس اس کے خلاف ظاہر ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور تعبیر کسی اور کے حق میں ظاہر ہوتی ہے مثلا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی حدیث پاک ملتی ہے کہ آپ علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے خواب میں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں ابن ابی آس کو مرنے کے بعد جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ابن ابی آس کو یہ ایک مشرق تھا کافر تھا مسلمان نہیں تھا تو حضرت سرکارد عالم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے ابن ابیاس کے انتقال کے بعد اس کو اچھی حالت میں دیکھا اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور اب تعبیر اس کی کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ ابن ابیاس کافر تھا مشرک تھا اور کافر اور مشرق تو کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے اللہ تبارک و تعالی شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا شرک کو معاف نہیں فرماتا تو مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا سرکار علیہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ابن ابیاس جنت میں ٹہل رہا ہے آپ نے اس کی تعبیر اگلے روز یہ ارشاد فرمائی کہ ابن ابیاس سے ملتا جلتے ایک اور صحابی جن کی شکل ابن ابیاس سے ملتی جلتی تھی ان کا نام تھا اتاب بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تعبیر اس کے لیے ہے یعنی یہ جنت میں ٹہل کیونکہ وہ مسلمان تھے صحابی تھے تو بعض اوقات دکھایا کچھ جاتا ہے اور تعبیر اس کے حق میں ظاہر نہیں ہوتی اس کے علاوہ کسی اور شخص کے حق میں ظاہر ہوتی ہے یہ بات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض وقت ہم بھی آپ کو تعبیر بتاتے ہیں مثلا کسی شخص نے اپنا خواب ریکارڈ کروائے ہم نے تعبیر بتائی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے اور اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاں بیٹے کی ولازت ہوگی اب وہ یہ سوچے کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت میری عمر ہی ستر سال ہے اور تعبیر جو بیان کی گئی ہے کہ بیٹے کی ولادت ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر آپ کے حق میں ہی ظاہر ہو آپ کے بیٹے کے حق میں ظاہر ہو سکتی ہے آپ کے گھر والوں کے حق میں ظاہر ہو سکتی ہے تو یوں خواب کی تعبیر بسا اوقات اس شخص کے حق میں ظاہر نہیں ہوتی کسی اور شخص کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہے جو اس کی اولاد ہو یا جو اس کا ہم منصب ہو یا جو اس کا ہم نام ہو یا جو اس کا ہم شکل ہو اس پر بھی خواب کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اب ہم ان کالز کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جو آج سے پہلے ہمیں ریکارڈ کروائی گئی ہیں اور ان کالز کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا تعبیر آج بیان کی جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام شراہ اتاری ہے اور میں پشاور سے در تعلق ہے اور میں دیکھا ہے خواب میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں سویا تو میں نے دیکھا تھا کہ میں گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں میرے والد صاحب جو ہیں وہ اللہ ان کو بخش کرے ان کی مقصد فرمائے اللہ جنت انہیں نصیب فرمائے وہ دروازے میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے بڑے بھائی کو ایک نوٹوں کی گدی وغیرہ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور وہ ان کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ میرا چھوٹا بھائی کھڑا ہوتا ہے وہ ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں اور میں ان کے بالکل روبرو کھڑا ہوں لیکن میں جن میں سوچتا ہوں کہ مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا تو پلیز یہ بھی مہربانی کر کے اس کی بھی تعریف ذرا دی جائے دیجئے ان شاء اللہ پشاور سے انہوں نے ہمیں کال کی خواب میں اپنے مرحوم والد کی انہوں نے زیارت کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان, کو بخش... ان کی بخش فرمائے جنت میں ان کو جگہ نصیب فرمائے اور مرحوم نے ان کے والد نے خواب میں آ کر ان کو نوٹوں کی گڈی دی دنیاوی اسباب مال دیا اس کی تعبیر یہ ہے حضرت دانیال علیہ السلاط والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مردہ جس شخص کا انتقال ہو چکا ہے مرنے کے بعد وہ خواب میں آ کر دنیا کے اسباب میں سے اگر کوئی چیز آپ کو دے کوئی بھی چیز مگر وہ دنیا کے اسباب ہو دنیا کے اسباب کیا ہیں گاڑی دی پیسہ دیا سونا چاندی دیا یہ ہیں دنیاوی اسباب یعنی جس کے بدلے میں آپ کچھ لے سکیں دنیاوی اسباب جو دنیا میں جس کو اچھا سمجھا جاتا ہو کھانے پینے کی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی جو ہم پہنتے ہیں لباس اس کی بھی بات نہیں ہو رہی ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اسباب دنیا ہوں جیسے انہوں نے پوچھا نوٹوں کی کڈی تو اگر اسباب دنیا آ کر مرحوم دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ رضاجل حصول خیر یعنی خیر حاصل ہوگی اور مراد پوری ہونے کی دلیل ہے یعنی آپ کو خیر حاصل ہوگی آپ نے ہمیں پشاور سے فون کیا اور تعبیر پوچھی تو انشاءاللہ شاء آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو خیر حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے گا تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی تعبیر بیان کی گئی ہے اچھا خواب دیکھا ہے آپ نے مبارک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی ماشاءاللہ اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں ہم سب کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے اگلی کال سنتے ہیں صلی صل اللہ تعالی علی محمد میں محمد عثمان سے یاد کر رہا ہوں الحمدللہ میں الحمد للہ گیارہ بارہ تیرہ جون کو مدنی قابل میں سفر پر اس دوران میں گنا سے تازہ تر اپنی پریشانی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ بائیں کرتا رہا. دوسرے دن جب اساق و چاش کے بعد آرام کا وقت ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ میری گاڑی کے سامنے کے بال تو کال ہی ہیں لیکن پیچھے کے بال یعنی گدن اور کے سفید ہو گئے ہیں اور میں انہیں آئینے میں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا ہوں تو آپ سے عرضہ کے اس کے بارے میں میری محمد عثمان اتاری نارتھ نظام آباد باب المدینہ کراچی ماشاءاللہ آپ نے گیارہ بارہ تیرہ جون کو مدنی قافلے میں سفر کیا اور قافلے کے دوران آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ نے پوچھی ہے تو خواب دیکھے ہوئے آپ کو تقریباً ایک ماہ ہو چکا ہے اور مدنی قافلے میں بھی سفر کیے ہوئے ایک ماہ گزر چکا ہے اور آپ ماشاءاللہ تاریح ہیں امیر اہل سنت کے مرید ہیں اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا جدول یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی طرف سے کہ ہر اسلامی بھائی ہر مہینے ہر تیس دن میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں تو آپ نے جون میں سفر کیا تھا گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو سفر کیا تھا تقریباً ایک ماہ مکمل ہونے والا ہے اگر آپ نے اس ماہ کا سفر نہیں کیا تو جلدی جلدی دوبارہ سفر کی نیت کر لیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کر لیں اس مہینے دوسرا یہ کہ آپ نے پوچھا کہ خواب کی تعبیر کہ آپ نے اپنی داڑھی کے کالے بالوں کو سفید دیکھا اگر داڑھی کے بال سفید دیکھے جائیں تو اس کی مختلف تعبیریں ہیں داڑی کے بال اگر سفید دیکھے جائیں تو بسا اس کی تعبیر بزرگی سے بھی ہے بزرگی جسے ہم کہتے ہیں یعنی عزت لوگوں کے درمیان عزت اس سے بھی کی جاتی ہے اور بسا سفید بال یہ موت کے قاصد بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرام علیہ سلاۃ السلام سے یہ بات فرمائی ہے نام تو ذہن میں نہیں ہے میرے کہ کسی نبی علیہ سلاۃ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سفید بال مود کا قاصد ہے اور ایک اور تعبیر یہ ہے عجز عجز یعنی کمزوری بیماری آجز آ جانا کیونکہ جب آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے عموماً بڑھاپے کی طرف جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے بڑھاپا قریب آتا ہے اور بڑھاپا چھا جاتا ہے تو عجز یعنی کمزوری اور آجز آ جانا یہ آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اب آپ نے یہ دیکھا قافلے میں تھے اور وقفہ آرام کے وقت آپ نے داڑھی کے بالوں کی سفیدی دیکھی اللہ تبارک و تعالی اس کی اچھائیاں آپ کے لئے کر دے اور اس کی برائیاں آپ سے پھیر دے تو تعبیر بیان کی گئی ایک بزرگی بھی ہے اور ایک عجز بھی ہے بزرگی یقینا اچھی تعبیر ہے اور عجز یہ بری تعبیر ہے تو اللہ تعالی آپ کے لیے اچھی تعبیر کر دے اور بری تعبیر کو پھیر دے ہماری آپ کے لیے یہی دعا ہے دونوں تعبیریں عرض کر دی گئیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے دعا بھی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھائی عطا فرمائے برائی سے محفوظ فرمائے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میں زبر خان بول رہا ہوں جلم سے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہاں ہوتا ہے اور وہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور پہاڑ میں ہوتے ہیں اس میں دو کالے وکچھ بھی ہوتے ہیں تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے مہربانی کر کے اس کی بیان زفر خان بھائی جہلم سے خواب دیکھا ایک کالا سانپ اور اس کے ساتھ ساتھ دو کالے ریچھ بھی سانپ کی تعبیر تو دشمن سے ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جاتا رہا ہے کہ سانپ دشمن سے اس کی تعبیر ہے اگر خواب دیکھنے والا سانپ پر غالب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا اور اگر سانپ سے مغلوب ہو جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ خود صاحب سے مغلوب یعنی دشمن سے مغلوب ہو جائے گا دشمن اس کا حاوی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ نے ریچ بھی دیکھے ہیں اور ریچ کی تعبیر بھی دشمن سے ہے اور انتہائی بے وقوف احمق اور منافق دشمن سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے یعنی ایک تو یہ کہ آپ کے پیچھے دشمن ہے اور دشمن بھی وہ ہے جو منافق ہے اور احمق ہے اور سب سے زیادہ احمق جو دشمن ہے وہ شیطان ہے کیونکہ کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور یقیناً احمد بھی ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کی تو شیطان بھی دشمن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی دشمن ہو سکتا ہے آپ تعویذ تابی طاریہ کے بستے سے حاصل کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائیں اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد جی میں ضلع ظلم سے بات کر رہا ہوں میرا نام غلام حسین ہے پہاڑ کے اندر جو جو آدمی چلتے جو نظر آتے ہیں اور اکثر نظر آتے ہیں وہ دو تین دن کے بعد آتی ہے میں ان کا چہرہ نہیں پہچان سکتا چہرہ نظر نہیں آتا ان کا کی تعبیر جو ہے مجھے بتا دیں غلام حسین ضلع جہلم سے. پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر آدمی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں چہرہ پہچانا نہیں جاتا اگر آپ واضح فرما دیتے کہ چہرہ تو نہیں پہچانا جاتا مگر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے خواب میں آپ ڈر جاتے ہیں یا خوشی حاصل ہوتی ہے یا جو چہرہ ہے مکمل طور پر تو نہیں سمجھ میں آ رہا مگر کیسا چہرہ ہے مکمل نہیں سمجھ میں آ رہا کم سے کم اگر اتنا پتہ چل جاتا کہ وہ آپ خواب کی حالت میں وہ چہرہ دیکھنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو اس کی تعبیر بیان کرنا آسان ہوتا چونکہ خواب بالکل واضح طور پر ہم تک نہیں پہنچا اس لیے آپ کے اس خواب کی تعبیر بھی بیان نہیں کی جا سکے گی تو ہم یوں آپ سے معذرت چاہتے ہیں آپ دوبارہ اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور مکمل تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروائیں انشاءاللہ خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نام غلام جب قادری جی اکاڑا سے مجھے کبھار خواب آیا تھا میں تو دو کبوتر نیچے میرے پاس آگے بیٹھ کے دونوں کے پاؤں باندھ ہوئے تھے تو میں نے ان کو بھی زور سے پکڑ لیے پھر بعد میں آنکھی میری بس یہ خواب کبوتر دیکھے انہوں نے سفید کبوتر مگر پاؤں ان کے بندے ہوئے ہیں ماشاء اللہ آپ کا خواب مبارک ہے کیونکہ کبوتر کو دیکھنا یا کبوتری کو دیکھنا یا سفید کبوتر کو دیکھنے کی علمائے معاببرین نے بہت ساری تعبیر بیان فرمائی ہیں مگر تقریبا ہر تعبیر اچھی اور مناسب ہے اچھی تعبیریں ہیں اب کچھ سوالات کے جوابات آپ سے ہمیں مطلوب تھے جو ہم تک نہیں پہنچ سکے مثلا آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ میں دونوں صورتوں میں بتا دیتا ہوں اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی انشاءاللہ اللہ جل جلد شادی ہوگی اور ایک اچھی عورت سے شادی ہوگی اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آپ کے بچوں کی امی ہیں یا اگر نہیں ہے تو چند دنوں میں آپ کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ شاء پاک دامن اور رازوں کی حفاظت کرنے والی آپ کو عورت نصیب ہوگی کبوتروں کی کبوتری دیکھنے کی یہی تعبیر ہے کہ گھر, وال, گھر والی جس کے ساتھ گزارا ہے اور جس کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے اگر وہ اچھا ہو تو گھر اچھا چلتا ہے تو آپ کے لیے اس میں خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ آپ کو یہ بات خواب کے ذریعے بطور اشارہ بتائی گئی ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے گھر والے اچھے ہوں گے ایک اور تعبیر کبوتری دیکھنے کی یہ بھی ہے کہ جو شخص خواب میں کبوتر دیکھے وہ اللہ تبار کب تعالیٰ سے جو سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے اور اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے یہ بھی اچھی تعبیر ہے کہ دعائیں قبول ہوں گے آپ کو خواب کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت کی بشارت دی جا رہی ہے آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا تو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا کریں دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالی دن پچیسویں رات میں ترقی عطا فرمائیں مدنی چینل کو اللہ تعالی بری نظر سے محفوظ رکھے اور مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ کی دعائیں انشاءاللہ شاء اللہ زبجل قبول ہوں گی خواب میں یہی بات بیان کی گئی ہے اور ایک اور تعبیر ہے وہ تعبیر یہ ہے کہ آپ کو چند دنوں کے اندر کچھ دوستوں کی صحبت میسر آ سکتی ہے دوستوں کی صحبت میسر آئے گی یا ہو سکتا ہے کہ ان دنوں ہی آپ کے دوستوں کی صحبت ہو اور وہ دوست جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا مخلص ہوں گے امانت دار ہوں گے اپنے دل میں آپ کے لیے اچھائی رکھیں گے مخلص کسے کہتے ہیں کہ سامنے والا اپنے سامنے والے کے आपका آپ کا دوست آپ کے لیے اچھا ہی سوچے آپ کا دوست آپ کے لیے اچھا کام ہی کرے آپ کو برائی سے بچائے جو چیز اپنے لئے نہ پسند کرے وہ آپ کے لئے نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے وہی وہ آپ کے لئے پسند کرے یہ مخلصی ہے یہ اخلاص ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو مخلص اور امانت دار دوست ملیں گے مگر آپ نے خواب میں یہ بات بیان کی کہ کبوتروں کے پاؤں بندے ہوئے تھے تو مخلص دوست تو آپ کو ملیں گے امانت دار دوست بھی ملیں گے مگر وہ زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے آپ کی امداد کرنے سے قاصر رہیں گے یہ آپ کی خواب کی تعبیر علماء معبرین نے بیان فرمائی ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ شادی ہو جائے گی شادی شدہ ہیں تو عورت میں آپ کو نیک خصلتیں انشاءاللہ ملیں گی دعائیں کریں گے دعائیں قبول ہوں گی آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میسر آئے گی نیک اور مخلص دوست ملیں گے مگر مکمل طور پر آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے تو یوں اگر آپ پورے خواب کا جائزہ لیں تو الحمد خواب اچھا ہے مبارک خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم جی میرا نام زبیر ہے اور میں لاؤ... فیصل راہور سے بات کر رہا ہوں مجھے خواب آیا تھوڑے سال پہلے کہ میں فوت ہو گیا ہوں میرے آ... میں اوپر آسمانوں پہ وہاں پہ چلا گیا ہوں. میرے وہاں میں مجھے ایک آدمی ملے میرے مل ساتھ اور ہم دونوں وہاں پہ کنواں کونہ... کے پاس ہم دونوں اور میں کسی وجہ سے کنواں میں گر اور میں اپنے یہاں پہ نیچے اپنے گھر میں آ گیا ادھر میرے دادا کا حجرہ ہے میرے دادا ابو پیر تھے ان کا اجرا ادھر میں آ کر گر گیا ہوں زبیر بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد آسمانوں پر چلے گئے وہاں ایک کنواں تھا کنویں میں گرے اور بالآخر کہاں آئے اپنے دادا ابو کے حجرے میں اور بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دادا ابو پیر تھے زبیر بھائی آپ کے خواب میں بھی ہمیں بہت ساری وضاحتیں مطلوب ہیں دیکھیں اب تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ آپ آسمانوں پر چلے گئے تو نیچے سے اوپر جانا اس کی تعبیر تو بلندی ہے مگر آپ نے دیکھا کہ آپ اوپر سے پھر نیچے آ گئے کنویں میں گرے تو اب اس کی تعبیر بدل جاتی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا اس کی تعبیر پستی سے ہے برائی سے ہے مگر آپ نے یہ کہا کہ آپ کسی عام جگہ پہ نہیں گرے بلکہ اپنے دادا ابو کے ہجرے میں گرے اور وہ پیر تھے اب ہمارا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا آپ کے دادا ابو کے جو دادا جان تھے وہ پیر تھے تو آپ ان کے مرید بھی تھے یا وہ کسی اور کے پیر تھے اگر وہ آپ کے پیر تھے تو آپ کا اور ان کا فیض کا سلسلہ اقتصاب فیض کا سلسلہ کیسا تھا آپ ان کے قریب رہتے تھے یا دور رہتے تھے اور آپ ان کے کتنا قریب رہتے تھے ان کی زندگی میں آپ کی اور ان کی قربت کتنی تھی اور اگر وہ پیر ہیں کس سلسلے میں پیر ہیں کس سلسلے میں مرید فرماتے ہیں بیعت کرتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں مل سکے لہذا یہ خواب آپ کا ہے تو درست اگرچہ خواب درست ہے اور اس کی تعبیر بھی بنتی ہے مگر وضاحتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہم تعبیر بتانے سے قاصر رہیں گے آپ دوبارہ ہمیں کال ریکارڈ کروا دیں اور جو میں نے آپ سے سوالات دہرائے ہیں ان کے جوابات دے دیں انشاءاللہ شاء ہم ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو شامل کریں گے اور صرف یہی نہیں زبیر باہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہمارے مدنی چینل کے دیگر ناظرین جو اس وقت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری بھی ان سے مدنی التجا ہے کہ اگر وہ اپنا خواب ریکارڈ کرواتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضروری معلومات ضرور دیا کریں شادی شدہ ہیں یا نہیں ان دنوں قرض کی حالت میں تو نہیں ہے ان دنوں بیمار تو نہیں ہے ان دنوں پریشانی تو نہیں ہے گھر میں تو کوئی بیمار نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے خواب میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھا ہے والد صاحب کو دیکھا ہے یا والدہ کو دیکھا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی والدہ کے بارے میں خواب بیان کیا اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں یا انتقال کر چکی ہے تو اب تعبیر کیسے بیان کی جائے تو پوری وضاحت کے ساتھ خواب ریکارڈ کروایا کریں انشاءاللہ اللہ ہم اس کی تعبیر جتنا خواب واضح ہوگا اتنی تعبیر بھی ان واضح بیان کی جائے گی اگلی کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام خرم شہزاد اطاری ہے مسکیانہ سیانہ جڑا والا سے بات کر رہا ہوں حضور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو کلر سیلا پڑھتے پڑھتے سو گیا تقریباً رات کے دو بجے مجھے یہ خواب آیا کہ چاند کو گرہن لگا ہوا ہے تو میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تو کوئی مجھے کہہ رہا کہ تم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہو اس آنکھیں خراب نہیں ہوتی تو میں جیسی چاند کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے آگے سے سورج ہٹنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے بالکل وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آپ کا ماشاء اللہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہے یہاں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو شاید ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ خواب میں انہوں نے چاند دیکھا تھا اور سورج گرہن کا تذکرہ کہاں سے آ گیا چاند گرہن انہوں نے ذکر کیا اور پھر کہا کہ سورج ہٹنا شروع ہو گیا تو دراصل چاند گرہن یہی ہے کہ چاند کے آگے سورج آ جاتا ہے غالباً اسی کو چاند گرن کہتے ہیں اور جب سورج اس کے آگے سے ہٹ جائے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے بہرحال یہ تو خواب کا معاملہ ہے خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے سورج اور چاند ایک ساتھ ہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو چیز ممکن نہیں ہے وہ بھی خواب میں نظر آ جاتی ہے جو حقیقت ممکن نہ ہو بہرحال آپ کا خواب اچھا ہے اور تعبیر بھی اچھی ہے خواب میں آپ نے آپ کے خواب کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ کہ آپ نے چاند کو صاف ستھرا چمکتا ہوا دیکھا ہے اور چاند کی تعبیر ماں سے کی جاتی ہے والدہ سے کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہویں پارے میں سورہ یوسف کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو کہ حضرت یوسف علی نبی واللاۃ والسلام کا خواب ہے اس سے میں صرف یہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چاند ہے یہ ماں ہے حضرت یوسف علیہ سلاۃ السلام کا خواب یہاں اس آیت میں چوتھی آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کو یوسف علی ابھی یا بتی روحیت یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ السلام نے کم سنی میں چھوٹی عمر میں اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا تھا تو ان کے والد گرامی نے اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کو اس کی تعبیر یہ بتائی کہ سورج سے مراد تمہارا باپ چاند سے مراد تمہاری ماں اور ستاروں سے مراد تمہارے گیارہ بھائی یہ تمہیں سجدہ کریں گے سورج چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا تو سورج اور چاند کی جگہ ماں باپ اور گیارہ ستاروں کی جگہ گیارہ بھائی تو میں سجدہ کریں گے اور حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کے اس خواب کی تعبیر بیس سال کے بعد ظاہر ہوئی جس کا ذکر سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالآخر بیس سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا سجدۂ تعظیمی جو کہ اس زمانے میں جائز تھا مگر شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی منسوخ ہے ناجائز ہے اب کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو کسی مخلوق کو سجدہ کرے تعظیمن سجدہ کرنا حرام ہے اور معبود سمجھ کر سجدہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو سورہ یوسف کے آخر میں ہی حضرت یوسف علیہ صلاح وسلام کے اس خواب کی تعبیر کا بیان موجود ہے کہ ان کے والدین نے بالاخر ان کو سجدہ کیا اور بیس سال کے بعد تعبیر ظاہر ہوئی یہاں سے علماء مابرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خواب کی تعبیر زیادہ سے زیادہ بیس سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے یعنی خواب دیکھنے کے بعد سے لے کے تعبیر کا انتظار کب تک کیا جائے اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کا جواب ہے بیس سال بیس سال کے اندر اندر تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے بیس سال کے بعد عموماً تعبیر ظاہر نہیں ہوتی تو آپ نے چاند دیکھا اور چاند کی تعبیر والدہ سے ہے, ماں سے ہے. مگر ہمارا پھر آپ سے ایک سوال باقی رہ گیا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں یا دنیا سے جا چکی ہیں بہرحال اگر آپ کی والدہ حیات ہیں زندہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرمائے گا اور اگر وہ بیمار نہیں ہے تندرست ہیں صحیح ہیں تو ان کی پریشانیاں دور ہوں گی ان کو آپ کی طرف سے خوشیاں حاصل ہوں گی اور اگر وہ دنیا سے جا چکی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا تو یہ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی گئی امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام ظفر افتخار عظیم ہے میں لاہور سے بول رہا ہوں مجھے یہ خواب کی طبیعت پتا کرنی ہے میں نے خواب میں جو نام میں مبارک ہے میں نے یہ سنہری حروفوں میں دیکھا ہے ماشاءاللہ اچھی تعبیر ہے افتخار عظیم بھائی مرکز لاہور سے آپ نے سرکار رجحان صلی اللہ تعالی وسلم اس میں گرامی سنہری حروفوں سے لکھا دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام جنت کے پتوں پر سنہری حروف سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرمایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دل میں انشاء اللہ وجل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کیفیت بڑھے گی عشق رسول بڑھے گا مگر عشق رسول ایسے ہی نہیں بڑھے گا آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انشاء اللہ وجل آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا مبارک خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آشقان رسول کی صحبت میں ہی رکھے عاشقان رسول کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا اور جینا مرنا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے ظاہر نصیب ہاتھوں ہاتھ آپ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں تو ان شاء اللہ رضا آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی ان اگلی کال سنتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام رضوان ہے کو مجھے خواب آئے کہ میں سونے ہوا تھا ایک پری نما آئی ہے اس نے مجھے دیکھا کے سرک کپڑے تھے میں نے اسے دیکھا اور میں ڈر گیا میری کھل گئی ہیں پری آپ نے دیکھی عموماً پری ہمارے ہاں اچھے مفہوم کے لیے پری استعمال کیا جاتا ہے خوبصورت عورت کے لیے عموماً پری استعمال کیا جاتا ہے ورنہ در حقیقت یہ پری جن کی منس ہے جن ہی سمجھ لیں جن مرد ہے مذکر ہے اور پری جو ہے یہ مونس ہے اور اگر یہی جن کی مونس بدصورت ہو تو چڑیل ہے اور چڑیل بھی بولتے ہیں اور اگر یہی جن کی مونس خوبصورت ہو تو اسے پری کہتے ہیں تو بہرحال پری در حقیقت جن ہے اس کی وہی تعبیر ہے جو جنات کو دیکھنے کی تعبیر ہے اور آپ ڈر بھی گئے ہیں اگر حقیقت میں بھی آپ ڈرتے ہیں تو آپ سورہ قریش کا ورد کریں انشاءاللہ آپ کا ڈر خوف دور ہو جائے گا آپ کے خواب کی تعبیر کچھ مناسب نہیں ہے تعبر یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں چور سے خطرہ ہے چور سے خدشہ ہے گھر میں یا دکان میں یا کارخانے میں یا آپ کے اپنے آپ سے کوئی قیمتی چیز چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو لہٰذا اپنی چیزوں کی حفاظت کریں کس طرح حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں دے دیں اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ مکان ہو یا وہ کاروبار ہو دکان ہو کارخانہ ہو فیکٹری ہو یا اولاد ہو یا ماں باپ ہوں یا گھر والے ہوں یا کچھ بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا ایک بار آیت القسی پڑھ کر اس پر دم کر دیں زبان سے کہ دیں کہ یا اللہ یہ شے میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا مگر آپ کے خواب کی تعبیر میں یہ خطرہ ہے خواب کی تعبیر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو چوروں سے خطرہ ہے دیکھیں اب خواب پوچھنے اور اس کی تعبیر سے کتنا بہترین فائدہ آپ کو حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کو اسی لیے خواب دکھاتا ہے کہ انڈیکیٹ کرنا اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اب یہ خطرہ آنے والا ہے آپ نے تعبیر پوچھی آپ پر خطرہ واضح ہو گیا اب آپ اس سے بچنے کی تدابیر کیجئے اور تدابیر بھی کیا کریں گے خود تدابیر نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دیں گے تو خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعبیر بھی پتہ چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو بیٹھے ہیں اور بول رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ جو حفاظتی اقدامات کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر آپ پر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ آنے والے خطروں پر پہلے ہی مطلع فرما دیتا ہے تو اگر کبھی ایسی خواب کی تعبیر بیان کی جائے تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یار یہ نہ پوچھتا تو اچھا تھا اتنی بری تعبیر بتائیے بلکہ پوچھا تو فائدہ ہوا کم سے کم کہ تعبیر پتہ چل گئی اب آپ اس کے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اپنی اشیاء دے دیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا دوسری بات یہ کہ آپ کے خواب کی ایک اور تعبیر ہے کہ اگر چوروں سے خدشہ نہ پہنچے تو موزی جانوروں سے ایزا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے موزی جانور ایزا دینے والے جانور سانپ بچھو اس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں یہ موضی جانور ہیں تو یہ ایزا دینے والے جانور ہیں ان سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو میں ایک وظیفہ ارض کر دیتا ہوں جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین کو جو شجرا عطا فرمایا ہے اس کے اندر موزی جانوروں سے بچنے کا ایک وظیفہ ہے اگر انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس کو روز پڑھ لیا کریں گے نہ صرف آپ بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین اس وقت جتنے اسلامی بھائی سن رہے ہیں اہل سنت کے مرید ہیں تو وہ اس سلسلے کو پڑھ لیں گے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے سلسلے میں آپ وظیفہ سنیں گے اور اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء موزی جانور سے تکلیف دینے والی چیز سے انشاءاللہ اللہ بچے رہیں گے انشاءاللہ اللہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ تین بار یہ پڑھ لیں بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مالی انشاءاللہ شاء دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو خاص طور پر اس لیے ہے کہ سانپ بچھو اور موزی جانوروں سے بچنے کے لیے یہ شجرے کے صفحہ نمبر گیارہ پر اعوذ بکلی ماتل لاہ تام ماتی من شر ما خلق اعوذ بکلی ماتل لاہ تام ماتی من شر ما خلق اعوذ بکلی ماتل لاہ تام ماتی من شر ما خلق تین بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ زل جو بھی پڑھے گا تو وہ موزی ایزا دینے والے جانور سانپ بچھو وغیرہ سے ان شاء وجل محفوظ رہے گا اس دعا کا ترجمہ بھی یہاں پر موجود ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں یہاں مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ زبل موزی جانوروں سے بھی حفاظت ہوگی تو اب دیکھیں ایک اور فائدہ آپ کے سامنے آیا کہ تعبیر میں تو ایک ناپسندیدہ بات آئی تھی مگر اس سے بچنے کا آپ کو وظیفہ مل گیا اور آپ کی کال کی وجہ سے ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی ایک بہت اچھا وظیفہ مل گیا اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ معمول بنائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ شجرہ قادریہ رضوی تاریہ کے اوراد کا ضرور ورد کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں نصیب کریں اگلی کال سنتے ہیں صلو صلی اللہ تعالی علی محمد محمد زاہد اقبال فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رات کو سویا ہوا ہوں چاند دیکھتا ہوں چاند کی روشنی بہت خوبصورت ہے اور تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کچھ ستارے آتے ہیں تو پہلے اللہ تعالی کا نام لکھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں تو پھر محمد کا نام دیکھتے ہیں تو اسی دوران میں, میں مطلب بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھتا ہوں تو اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے میرا خواب ختم ہو جاتا ہے پھر اس سلسلے میں آپ سے تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے چاند ستارے خواب میں دیکھے اور کال کے دوران آپ کو چاند ستارے اسکرین پر بھی دکھائے گئے حقیقی چاند ستارے نہ صحیح مگر چاند ستاروں کی تصاویر تھی آپ کے خواب کی بھی تعبیر اچھی ہے جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ چاند کی تعبیر والدہ سے ہے اور ستاروں کی تعبیر بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ گیارہ تاروں نے سجدہ کیا تو گیارہ آپ کے بھائی آپ کے آگے جھپ گئے تھے تو آپ نے چاند ستارے دیکھے تو آپ کے خواب کی تعبیر آپ کی والدہ اور آپ کے بھائیوں سے تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ زبجل اللہ تبارک بطالہ آپ کی ذات سے آپ کی طرف سے آپ کی والدہ کو خوشی پہنچائے گا یعنی آپ کی والدہ آپ سے خوش ہوں گی آپ کی والدہ کو آپ سے خوشیاں حاصل ہوں گی وہ آپ سے خوش رہیں گی کہ ستاروں نے مل کر اللہ تعالیٰ کا نام بنایا اور مل کر اللہ تعالیٰ کا نام بن گیا اور سرکار علیہ سلاۃ السلام کا نام بنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں کو اللہ تبارک کا بطالہ نیک لوگوں کی اچھی صحبت نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے گا اور آپ میں اور آپ کے بھائیوں میں اتفاق اور محبت پیدا ہوگی اور نیکی کی طرف آپ کا آپ کے بھائیوں کا سب کا رجحان بڑھے گا اچھا خواب ہے اللہ تبارک کا بطالیہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائیں اگلی کال سنتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام محمد جاوید اتاری ہے میں گلزار طیبہ سرگودہ سے عرض کر رہوں. میں نے خواب یہ دیکھا کہ جیسے میرے جسم کا کوئی حصے سے خون نکلنا شروع ہوا اور پورے جسم پر پھیل گیا جیسے پورا جسم میں خون میں نہا گیا جی. سلسلے میں تعبیر شاد فرما دے جاویدار جسم سے خون نکلا پھیلتا پھیلتا پورے جسم میں پھیل گیا ہو جیسا کہ خون سے نہا گئے بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی عجیب اس کی تعبیر ہوگی خون سے ویسے ہی آدمی ذرا ڈرتا ہے ذرا سا خون نکل جائے تو خوف اگر خواب میں قتل و غارت گیری دیکھ لے خون دیکھ لے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ خون نکلا اور سارے جسم پر لگ گیا پھیل گیا تو تعبیر کیا ہونی چاہیے تعبیر اچھی ہے مگر اس میں ایک بات سے بچنے کی طرف اشارہ بھی ہے آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خون کی بقدر یعنی جیسا آپ نے خون دیکھا تھوڑے سے بڑھتا بڑھتا بڑھتا بہت زیادہ بڑھ گیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کو تھوڑے مال سے بہت زیادہ مال اتا فرمایا مال و دولت آپ کو نصیب ہوگا خون کی تعبیر عموماً مال سے ہوتی ہے تھوڑا خون نکلا اور پھیلتا گیا تو آپ کے پاس تھوڑا مال ہوگا اور وہ پھیلتا پھیلتا مال دولت بہت زیادہ ہو جائے گا مگر مال حرام سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض علماء معبرین نے اس خواب کی تعبیر مال حرام سے بھی کی ہے یاد رکھیے محترم پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خصوصا جاوید بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جس انسان کے نصیب میں جتنا لکھ دیا ہے اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں ملے گا اور جو وقت لکھا ہے اللہ تبارک کا وطالعہ اسی وقت عطا فرمائے گا وقت بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو اتنا دینا ہے اب جس انسان کے بارے میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ اس کو اتنا مال ملے گا پھر اس کے باوجود وہ مال حرام سے کمائے مال حرام سے کمانے کے بعد جو آپ کو آمدنی حاصل ہوئی اگر آپ حرام ذریعہ اختیار نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ وہی مال آپ کو حلال طریقے سے عطا فرما دیتا وہی دولت آپ کو حلال طریقے سے عطا فرما دیتا اس لیے کہ وہ آپ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی تو مال حرام کا راستہ اختیار کر کر آپ نے اپنا نقصان اٹھایا کہ دیکھیں مال حرام سے جو جسم پرورش پاتا ہے مال حرام مال آیا اور ظاہر ہے کہ اس سے کچھ بھی چیز خریدی گئی اور اس کو کھایا اور جسم نے پرورش پائی جسم بڑھا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جسم مال حرام سے پر ہوا ہو جو جسم مال حرام سے بڑا ہو وہ جسم سب سے زیادہ جہنم کا مستحق ہے یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ مال حرام سے بڑھنے والے جسم کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا تو میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی نہ کسی طریقے پر رشوت کا لین دین کرتے ہیں سود کا معاملہ ہے جھوٹ بول کر کماتے ہیں یا کوئی بھی حرام ذریعہ اختیار کرتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک کا وطالعہ خالی کائنات ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور رزق کا ذمہ بھی اس نے لیا ہے تو جو مال آپ حرام ذریعے سے کما رہے ہیں وہی مال اللہ تعالیٰ آپ کو حلال طریقے سے عطا فرمائے گا آپ حرام راستہ چھوڑ کر تو دیکھیں تو جاوید بھائی آپ کی تعبیر میں مال و دولت ضرور ہے مگر حرام سے بچنے کی مکمل ترغیب ہے کہ آپ حرام راستہ اختیار نہ فرمائیں جو آپ کے نصیب میں ہے اللہ تبارک کا وطالعہ آپ کو حلال طریقے سے عطا فرمائے اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو حرام سے بہت دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے اگلی کال سنتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیاز حسین اتاری ضلع نوڑا خواب نظر ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں اور سب روک رہے ہیں کہ شادی نہ کرو نہ کرو اور میں دوسری کر رہا ہوں تو, تو اس تعبیر کے بارے میں پتہ کرنا ہے جی سب روک رہے ہیں اور آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تعبیر یہ ہے کہ ذرا مختلف ہے تعبیر دو اس میں صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے خواب میں دیکھا جو آپ کی دوسری شادی ہو رہی ہے جس سے شادی ہو رہی ہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ اس کو اگر جانتے ہیں اگر وہ عورت معلوم ہے اس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں اس کا چہرہ دیکھا ہوا ہے یا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے تو تو اچھی تعبیر ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ مالی ترقی حاصل ہوگی اور اگر آپ نہیں جانتے اس عورت کو آپ نہیں جانتے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے میں بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کے برائی سے آپ کو محفوظ فرمائے اور اچھائی آپ کو نصیب فرمائے ورنہ اگر آپ عورت کو نہیں جانتے تو خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے اگر عورت کو جانتے ہیں تو مالی ترقی نصیب ہوگی اب آپ کو میں نے کہا کہ تعبیر اچھی نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے پتا نہیں کیا ہے تو بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے بس یہ سمجھ لیں کہ تعبیر اچھی نہیں اگر واقعی ایسا ہے کہ جس عورت سے آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی راہ صدقہ کر دیں کچھ نہ کچھ مال صدقہ کر دیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے آنے والی بلا ٹل جائے گی اور انشاءاللہ جو بری بات سامنے آنے والی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ دور ہو جائے اگلی کال سنتے ہیں سلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میں تاریخ سے بات کر رہا ہوں میری ہمشیرہ کو خواب ہے وہ کہتی ہیں کہ میں مشرق کی جانب جانے کی نماز پڑھ رہی ہوں اس کی تعبیر بتا رہی پورے پاکستان کے اندر تقریباً پشاور کے علاوہ پورے پاکستان میں تقریباً یہ ہے کہ اگر قبلے کی جانب منہ کیا جائے ذرا پشاور تھوڑا سا ہٹ کر ہے اس کے علاوہ بقیہ شہروں کا یہی زاویہ بیان کیا جاتا ہے یہی جغرافیائی محل وقوع بیان کیا جاتا ہے کہ اگر قبلے کی جانب منہ کریں تو ہماری پیٹھ مشرق کو ہوتی ہے تقریباً مشرق کو ہوتی ہے کیونکہ سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے تو تقریباً مشرق کی جانب ہماری پیٹھ ہوتی ہے کب کہ جب ہم قبلے کی طرف منہ کریں یعنی ہندوستان پاکستان خصوصاً پاکستان پاکستان کے اندر اگر ہم قبل کی جانب چہرہ کریں تو مغرب کی طرف چہرہ ہوگا کبھی آپ غور کر کے دیکھ لیں مغرب کی نماز کے وقت کہ مغرب کی نماز سے تھوڑا سا پہلے آپ مسجد میں آئیں گے تو سورج اس طرف غروب ہو رہا ہوگا مشرق جو ہے وہ بالکل قبلے کی مخالف سمت میں ہے پاکستان میں انہوں نے دیکھا کہ مشرق کی جانب نماز پڑھ رہی ہے ان کی ہمشیرہ نے یہ خواب ہمیں بیان کیا گیا بلال رضا بھائی نے مشرق کی جانب نماز پڑھنے یعنی یقینی سی بات ہے کہ مشرق کو تب منہ ہوگا جب قبلے کو پیٹ ہو تو اب اس کی تعبیر یوں ہو سکتی ہے کہ قبلے کو پیٹ کر کر نماز پڑھنے کی جو تعبیر ہے وہی آپ کی تعبیر ہے اور مشرق کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کی جو تعبیر ہو سکتی ہے وہ آپ کی تعبیر ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں دونوں اعتبار سے اگر آپ کی ہمشیرہ آپ کی بہن جنہوں نے خواب دیکھا کہ مشرق کی جانب نماز پڑھ رہی ہیں اگر وہ اپنے خاندان کے اندر نیک معروف ہیں یعنی خاندان والے ان کو نیک کہتے ہیں کہ مطلب اس قسم کی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت نیک ہیں بہت با ہیں بہت بااخلاق ہیں بہت اچھی ہیں اور خاندان کے اندر وہ اچھی مشہور اور معروف ہیں اپنے مہارم کے اندر اور اسلامی بہنوں کے اندر تو ماشاءاللہ تعبیر اس کی بہت اچھی ہے کہ اس خواب کی تعبیر پھر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو سفر حج نصیب فرمائے گا ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے کہ اگر یہ خاندان میں مشہور اور معروف ہیں نیکی کے حوالے سے تو اللہ تعالی ان کو سفر حج نصیب فرمائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے معاملہ اس کے برخلاف ہے برخلاف یعنی خاندان کے اندر بری مشہور ہیں اور یا یہ ہو کہ نہ اچھی مشہور ہے نہ بری مشہور ہے بس نارمل کنڈیشن ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی خلاف شرع عمل کی وجہ سے یہ خواب انہیں دکھایا گیا ہے یعنی یہ کوئی خلاف شرع عمل کر رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سا خلاف شرع عمل ہے مثلا بے پردگی یہ بھی خلاف شرع عمل ہے نمازوں کا چھوڑ دینا یہ بھی خلاف شرع عمل ہے والدین کا کہا نہ ماننا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے اگر شادی شدائیں شوہر کی بات نہ ماننا یہ بھی خلاف شرع ہے تو کوئی بھی ایسا عمل ہو سکتا ہے خلاف شرع جس کی وجہ سے انہیں یہ خواب دکھایا گیا ہے لہذا توبہ کر لیں اس گناہ سے توبہ کر لیں اور سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ توبۃ النسوخا تو نصیب فرمائے اور اگر خاندان میں اچھی مشہور ہیں نیک معروف ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سفر حج مبارک فرمائے اور ان کو سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے اگلی کال سنتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد بول رہا ہوں ضلع منڈی باول دین. تراز کو خواب آیا سونا ڈھیرا ملا اس میں سے کچھ گم ہو گیا یہ خواب ہے میرا ڈھیر سارا سونا ملا سونا ویسے تو اچھا ہے اور مہنگا بھی ہے مگر یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ سونا مرد کے لیے حرام عورت کے لیے حلال عورت سونے کے زیورات پہن سکتی ہے مرد نہیں پہن سکتا مرد کو سونے کی چین سونے کی انگوٹھی سونے کا کڑا اور کوئی بھی سونے کی چیز استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے اسی طرح اگر عورت خواب میں سونا دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے اور اگر مرد خواب میں سونا دیکھتا ہے تو تعبیر اچھی نہیں ہے کیونکہ جب اس کے لئے پہننا جائز نہیں ہے شریعت نے اس کے لئے منع رکھا ہے تو اب اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے تعبیر یہ ہے محمد امجد بھائی کے غم اور پریشانی پہنچنے کا اندیشہ ہے کبھی اندیشہ ہے غم پریشانی مصیبت پہنچنے کا اندیشہ ہے مگر یہ جو سونا گم ہو گیا نا خواب میں یہ اچھا ہو گیا کہ بالآ وہ غم پریشانی مصیبت ختم ہو جائے گی مستقل نہیں رہے گی غم اور پریشانی پہنچے گی مگر بالآخر ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و وہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے آزمائش آتی ہے اگر آزمائش آئے اس پر صبر کریں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے خواب میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا اشارہ دے دیا اور ہمیں تعبیر کے ذریعے پہلے ہی یہ بات اشارتن معلوم ہو گئی کیونکہ سو تو معلوم ہوتی نہیں ہے علم تعبیر میں خوابوں کی تعبیر میں جو یہاں تعبیر بیان کی جاتی ہے یہ سو فیصد ہی نہیں ہوتی یہ زن ہوتا ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کو اتنا بھی پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اگر برے حالات آ جاتے ہیں غم اور پریشانی آتی ہے تو صبر کریں شکر کریں انشاءاللہ شاء جلد بہت جلد دور ہو جائے گی اور صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا اگلے کال سنتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی محمد عبد البحید اتاری بات کر رہا ہوں منڈی بہادی سے مجھے خاو آیا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک کالے رنگ کی بلی ہے اور وہ میری طرف بڑی محبت کے ساتھ بھاگ کے آتی ہے پھر میں اسے اپنے بائیں ہاتھ سے چکر کھلاتا ہوں تو وہ بڑی محبت کے ساتھ کھاتی ہے عبد البحید اتاری منڈی بہدین سے بلی کالے رنگ کی بلی انہوں نے دیکھی اور ان کی طرف بڑی محبت کے ساتھ بھاگ کر آتی ہے اور یہ ان کے اپنے ہاتھ سے اس کو شکر کھلا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا رہے ہیں تو اور میرا دل کافی مطمئن ہے یہ انہوں نے بات بیان کی ہے عبدال وحید بھائی یہ جو بلی ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ خواب میں تو بہت اچھا معاملہ کیا بہت اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ اور جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی چاہیے مگر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تعبیر یوں اچھی نہیں ہے کہ بلی قریبی دشمن کی علامت ہے بلی قریبی دشمن پر دلیل ہے خواب میں بلی کو دیکھنا یہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے قریبی افراد میں سے ہی کوئی دشمن ہے مالی دشمن بھی ہو سکتا ہے حاسد کو بھی دشمن کہا جاتا ہے جو حسد کرتا ہے حاسد کچھ کر نہیں سکتا نہ کچھ چھین سکتا ہے نہ کچھ لے کے بھاگ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے نہ ڈانٹ سکتا ہے صرف حسد کرتا ہے اپنے دل کے اندر نفرت والا جذبہ رکھتا ہے وہ حاصل وہ بھی دشمن ہے تو بلی کالی بلی کی اور بلی دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ قریبی لوگوں میں کوئی دشمن ہے اور اگر کوئی شخص یوں دیکھیں کہ بلی قریب آ اور جسم سے چپک گئی تو اس کی بھی تعبیر یہی ہے کہ قریبی لوگ وہ میں سے کوئی دشمن ہے مگر درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ یوں سمجھے کہ ہر درد کی دوا ہے سل اعلی محمد درود پاک پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ رضا اللہ تبارک و تعالی اس برے خواب کی بری تعبیر کو بدل دیتا ہے اور اچھے میں تبدیل کر دیتا ہے درود پاک ایک اچھا وظیفہ ہے آپ درود پاک کا وط کریں تو ان شاء اللہ اس, اس خواب کی برائی دور ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگے کہ مولائے کریم اس خواب کی اچھائی میرے لے کر دے اور اس خواب کی برائی کو مجھ سے دور فرما دے آمین اگلی کال سنتے ہیں سل حبیب صلی اللہ تعالی علامد جی میں محمد سفیان اختاری دیپال پور ضلع اکاڑا سہر کر رہا ہوں میری سسٹر انہیں خواب آیا کہ ان کا آگے والا دانت ہل رہا ہے اور اس دانت ہلنے کی وجہ سے وہ ڈر رہی ہیں کہ کہیں یہ گر نہ جائے اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اگر یہ دانت میرا گر گیا تو دوبارہ آ جائے گا اس نے کہا کہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا اتنا کہنے کے بعد انہیں بیدار ہو گئی ہیں برائے کرم اس کی یہ تعبیر اشاد سنبھالیں دانتوں کی مختلف تعبیر ہیں اگر اوپر کے دانت گرے اس کی الگ تعبیر نیچے کے دانت گر جائیں خواب میں اس کی الگ تعبیر اطراف کے دانت گر جائیں اس کی الگ تعبیر مگر آپ کی ہمشیرہ کے دانت خواب میں گرے نہیں ہیں بلکہ صرف ہل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بیمار ہونے کا اندیشہ ہے کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے حفاظتی تدابیر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ آنے والی مصیبت پہلے ہی دور ہو جائیے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ خواب سماعت کر رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعبیریں بھی سن رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ ہمارا پسند بھی آیا ہوگا اچھا بھی لگا ہوگا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس خواب موجود ہیں مگر چونکہ اب ہمارے سلسلے کا وقت یہ ختم ہو چکا ہے اور بالکل اختتام کے قریب ہے انشاءاللہ شاء ہو سکا تو ان خوابوں کو ہم اگلے سلسلے میں انشاءاللہ شامل کریں گے آپ مایوس نہ ہو ان ضرور آپ کے خواب شامل کریں گے اور تعبیریں بھی بیان کریں گے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں اپنی کال ریکارڈ کروائیں اور تعبیر حاصل کریں تو کال ریکارڈ کروانے کے لئے نمبر نوٹ کر لیں زیرو ٹو ون تھری آپ اسکرین پر بھی نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس کے علاوہ شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لئے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لئے نہیں شرعی مسائل پوچھنے کے لئے ڈبل بارہ گھنٹے آپ اس نمبر پر رابطہ فرما سکتے ہیں زیرو ٹو ون 4940443 اس نمبر پر آپ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ سلسلہ کیسا ہونا چاہیے اس میں کیا باتیں اگر ہم بڑھا دیں تو مزید بہتری آ سکتی ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیسا لگتا ہے اس کا دن کیسا ہے اس کا ٹائم کیسا ہے اس بارے میں آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اپنے مشورے دے سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں فیڈ بیک اس پر آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواب کی تعبیر سلسلے میں آپ کی تعبیر نہ بیان کی جائے بس آپ کو آپ کی تعبیر معلوم ہو جائے اور آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ ہمیں ای میل کر دیجئے انشاءاللہ آپ کے خواب آپ جو بذریعہ ای میل ہمیں دیں گے تو اس کا جواب یعنی تعبیر آپ کو بذریعہ ای میل میں بیان کر دی جائے تو خوابوں کی تعبیروں کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں خوابوں کی تعبیر یہ آپ ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں اس پر آپ خواب اپنا بیان کریں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں کوشش کی جائے گی کہ جلد سے جلد آپ کو تعبیر بتا دی جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی خوب خوب دعوتیں عام کرتے رہیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد